بھائی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹائی آج کل ہمارے قریب سب بھائیوں میں لگائی ہوتی ہے خاص کر یہ تین ممالک میں رہتے ہیں وہ زیادہ تو میں آپ کو بتاتا کہ یہ ٹائی مطلب کہ سو انیس سو کے درمیان میں جو یاد ہوئی تھی یہ مطلب کہ جو ہائشائی لوگ مطلب کہ اپنے گلے میں کراس ڈالا کرتے نا لوہے کا وہ کافی وزنی ہوتا تھا تو ان کا ایک مطلب بہت بڑا پادری ہو گیا تو اس نے یہ مطلب بلائی تھی تو آگے وہ مطلب جیسے جیسے وقت ہو گیا تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اسلام کرارے نماز ہو جاتی ہے یا کنہیں گد یہ حرام کرا دیجیے تو اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا جواب تو آپ نے خود ہی دے دیا یعنی یہ عیسائیوں کی یاد ہے اور یہ بالکل صلیب کی نشانی انہوں نے بنائی ہوئی ہے صلیب جو ہے وہ اپنے گلے میں چونکہ آ کے لٹکاتے ہیں تو ہر شخص کے لٹکانے کے لیے انہوں نے یہ چیز ایسی ایجاد کی ہے تو آپ نے خود ہی بتا دیا کرے کہ ہم جو ہیں اس پر عبادت یعنی اس پر عمل کر سکیں اور عیسائیوں سے ہم جو ہیں وہ جیسے زبانی طور پر نفرت کرتے ہیں ہم یعنی عملی طور پر بھی کچھ کر سکیں نہیں پہننی چاہیے عام حالت میں بھی نہیں پہننی چاہیے تو نماز تو پھر بھی بارہ نماز ہے نماز میں آدمی وہ کیا نام ہے کہ سلیب کا نشان لے کر چلا جائے تو یہ بہت گڑ جاتی ہے لہذا ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جی سیمی انڈر اسکور سکسٹینشیلن